امیر المومنین امام المطقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا کے خطبہ نمبر 123 میں تحقیم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا چونکہ یہ قرآن دو دفتیوں کے درمیان ایک لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جو زبان سے بولا نہیں کرتی اس لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے کوئی ترجمان ہو اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں جب ان لوگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم نے اپنے درمیان قرآن کو حکم ٹھہرایا ہے تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے جبکہ حق صبح نہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو تو اس کا فیصلہ نپٹانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی کتاب کے مطابق عمل کرنا ہے اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کی سنت پر چلیں چنانچہ اگر کتاب خدا سے سچائی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو اس کی روح سے سب لوگوں سے زیادہ ہم خلافت کے حقدار ہوں گے اور اگر سنت رسول کے مطابق حکم لگایا جائے تو بھی ہم ہی ان سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہوں گے اب رہا تمہارا یہ قول کہ آپ نے تحقیم کے لیے اپنے اور ان کے درمیان مہلت کیوں رکھی تو یہ میں نے اس لیے کیا کہ اس عرصے میں نہ جاننے والا تحقیق کر لے اور جاننے والا اپنے مسلک پر جم جائے اور شاید یہ کہ اللہ تعالی اس صلح کی وجہ سے اس امت کے حالات درست کر دے اور وہ بے خبری میں گلا گھونٹ کر تیار نہ کی جائے کہ حق کے واضح ہونے سے پہلے جلدی میں کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھے اور پہلی ہی گمراہی کے پیچھے لگ جائے بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو حق پر عمل پیرا رہے چاہے وہ اس کے لیے باعث نقصان ہو اور باطل کی طرف رخ نہ کرے چاہے اس کے کچھ فائدے کا باعث راہ ہو تمہیں تو بھٹکایا جا رہا ہے آخر تم کہاں سے شیطان کی راہ پر لائے گئے ہو تم اس قوم کی طرف بڑھنے کے لیے مستاد و آمادہ ہو جاؤ کہ جو حق سے منہ مو موڑ کر بھٹک رہی ہے کہ اسے دیکھتی ہی نہیں اور وہ بے راہ روئیوں میں بہکا دیے گئے ہیں کہ ان سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آنا نہیں چاہتے یہ لوگ کتاب خدا سے الگ رہنے والے اور صحیح راستے سے ہٹ جانے والے ہیں لیکن تم تو کوئی مضبوط وسیلہ ہی نہیں ہو کہ تم پر بھروسہ کیا جائے اور نہ عزت کے سہارے ہو کہ تم سے وابستہ ہوا جائے تم دشمن کے لیے جنگ کی آگ بھڑکانے کے اہل نہیں ہو تم پر افسوس ہے کہ مجھے تم سے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ میں کسی دن تمہیں دین کی امداد کے لیے پکارتا ہوں اور کسی دن تم سے جنگ کی رازدارانہ باتیں کرتا ہوں مگر تم نہ پکارنے کے وقت سچے جمع مرد اور نہ راز کی باتوں کے لیے قابل اعتماد بھائی ثابت ہوئے ہو